شہر جب نماز پڑھتے ہیں تو سوریہ اخلاص اتنی انہیں پڑی ہے نماز میں کہ ان کی یہ گوہے کی زبان پر اس طرح آ گئی ہے کہ کوئی اور سورج شروع کرتے ہیں لیکن سوریہ اخلاص ہی شروع ہو جاتی ہے تو کیا اس سے کوئی نماز پہ اثر پڑے گا اثر میں اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے توجہ ہماری عام طور پہ نماز میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی سور اخلاص جو پڑھتے ہیں وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ اخلاص یا کسی کی کوئی اور سورت پڑھنے کی عادت ہے چھوٹی سورت تو وہ اس کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی کہ الگ الگ جو صورتوں کا پڑھنا ہے نمازوں کے اندر بالخصوص فرض کے اندر اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے بندے کی نماز کے اندر توجہ رہتی ہے نماز کی طرف <تصف> وہ متوجہ رہتا ہے ورنہ اگر ایک ہی پڑھتا رہے گا تو اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت دفعہ اس کی توجہ نہیں رہتی جبکہ بدل کے پڑے گا تو پھر بدل کے پڑھنے کی صورت میں اس کی توجہ رہے گی اب رہا یہ کہ اخلاص شروع ہو جاتی ہے تو شروع ہونے کے اوپر تو ظاہر سی باتیں کوئی حکم ہم نہیں دیں گے کہ شروع ہو گئی تو اسی کو پڑھنا ہے ورنہ فرض کے اندر حکم یہ ہے کہ ایک ہی صورت کی تکرار ہر رکعت کے اندر یہ مقروعی تنظیم ہے ناپسندیدہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت پڑی جائے اس کو بدل بدل کے پڑھنا چاہیے سورہ فاتح کے بعد دوسری صورت ایک رکا میں کوئی اور صورت اور پھر اس کے بعد دوسری کوئی صورت جو اس کے بعد کی ہو وہ پڑھنی چاہیے ایک ہی نہیں پڑھنی چاہیے